خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيل من همزه ونفزه لنفزه وجاهد في الله حق زهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج آج ہم سب کی عید کا دن ہے عید الاضحیٰ کی مسلطوں اور خوشیوں کے حوالے سے ہم اللہ شبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نسبت خاص ہے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے صورت الحج کی وہ عبت وہ آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی تعلیم دیتے آب ہوئے قربانی کا پیغام پیش کیا جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ طرح اس کا ترجمہ طرح کہ وجہ اللہ کے سلسلے میں کما حقہ مجاہدہ کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سن لیا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي مِن <حَوش> اور دین کے سلسلے میں اللہ تعالی نے تنگی بھی نہیں رکھا ہے ملت <إِبْرَاهِيم> تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیر بھی کرو سما کم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو آیت کے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوٹ کی گئی ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کا حکم دیا مجاہدہ کہتے ہیں انتک کوشش کو انسان کی پس میں جتنی کوشش ہے انسان وہ کر گزرے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کے دین کے سلسلے میں مجاہدے کا مطلب یہ ہوا کہ دین سے رسمی کا تعلق نہ کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے مسلمان والدین کو پیدا ہونا نہ کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے مسلمان کا نام رکھ لینا نہ کافی ہے اور دین کے سلسلے میں معمولی قسم کی کوشش بھی نہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو محنت اور کوشش مطلوب ہے وہ وہ کوشش ہے جو انتہا درجے کی ہو ہماری بس میں جتنی کوشش ہے ہماری جتنی استثاعت ہے طاقت ہے اللہ کی بندگی اور اجاد کے سلسلے میں ساری کوشش ہم خرچ کر دیں اس کا نام مجاہدہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شباکم اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شبا اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیغمبروں میں سے چن کر افضل الرسول اور افضل المبیا بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور امتوں میں سے چن کر افضل الامم بنایا ہے یہ امت جس طرح اس امت کا نبی مختار ہے یہ امت بھی مختار ہے جس طرح ہمارے نبی مصطفی ہیں یہ امت بھی مصطفی ہے جس طرح ہمارے نبی مشتبہ ہیں یہ امت بھی مشتبہ ہے نہارج دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی مطلب یہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے جو شریعت جو تعلیمات اور جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں یہ ساری تعلیمات یہ سارے اقامات ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنا انسان کی اقتصاد اور بس میں ہے اللہ تعالی نے انسان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جس پر عمل کرنا انسان کی بس اور طاقت میں نہ ہو اسی لیے کہا وہرج اللہ نے جو دین اور شریعت تمہیں ادا کی یہ آسان دین ہے آسان شریعت ہے اللہ نے دین کے سلسلے میں کسی تنگی بھی نہیں رکھا ہے اس کے بعد فرمایا مل سے ابھی تم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کو باپ قرار دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اس کے باپ ہیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا, آبا و اجداد میں سے ہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام اس کے بھی روحانی باپ کہتے ہیں محترم بھائیوں اس آئت میں اللہ تعالی نے ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا ہے ملت ابراہیمی کسے کہتے ہیں ملت ابراہیمی کیا چیز ہے ملت ابراہیمی کس چیز کا نام ہے ملت ابراہیمی ایسار و قربانی کی روشن ترین داستان کا نام ہے ملت ابراہیمی ایمان کی فتح اور کفر کی شکست کا نام ہے ملت ابراہیمی توحید کے غلبے اور شکر اور شرک کی عظیمت کا نام ہے ملت ابراہیمی دانت و فرما برداری کے بے نظیر نمونے کا نام ہے ملت ابراہیمی نب خواہشات اور ارمانوں کو کچلنے کا نام ہے ملت ابراہیمی بیوی بچوں اور اقاریبوں رشتے دار کی محبتوں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا نام ہے الغرض ملت ابراہیمی کہتے ہیں ایک اللہ الہ واحد کی رضا اور اس کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ ملت ابراہیمی ہے وہ لنگ والی و نوسوخی آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا اور میری ساری زندگی اس اللہ کے لیے جو رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے اس سے ڈرنے کے لیے ہمیں سر دیا ہے اس آگے جھکنے کے آگے چھکنے کے لیے ہمیں دماغ دیا ہے اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے تو اس کا فکر کرنے کے لیے ہمیں آم दी ہیں تو کائنات کا بدیدہ رت نظارہ کرنے کے लिए ہمیں کان दिए ہیں تو اللہ کے اقام اور فرامین سننے کے لیے ہمیں قدم دیے ہیں تو دادوں پر के کے سمد بننے کے لیے ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو اس کے آگے پھیلا کر مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں جو آزاد ادا کیے ہیں ان آزا کا یہی مشورہ ہے یہی مقصود ہے کہ جو ہمارا خالف ہے جو ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے جس نے ہمیں یہ آزاد ادا کیے ہیں ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اس کی بندگی میں لگا دیں ملت ابراہیم اسی مجاہدے کا نام ہے اگر انسان زندگی کو پانے کے بعد زندگی کی نعمت کو پانے کے بعد اپنے خالف کو پہچانتا نہیں اپنے خالف کا حق سے عبادت ادا کرتا نہیں تو وہی اس سے ناچنا رہتا ہے اور اپنے جسم کے ان کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا تو ایسا انسان آنکھ رکھ کر بھی اندھا ہے کام رکھ کر بھی بہرا ہے زبان رکھ کر بھی گونگا ہے پیر رکھ کر بھی لگڑا ہے ہاتھ رکھ کر بھی لولا ہے اسی معنی میں پرانے کا سم بکمن کام لا یاقلون یہ مشرقین کیا ہیں یہ اندھے ہیں یہ پہرے ہیں یہ گونگے ہیں یہ سمجھتے نہیں اور اسی مقوم میں قرآن نے کہا لہم قلوب اللہ و لہم آئین اللہ فرونا بیا و لہم ازان اللہ اولا بل اولا فلون ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں یہ جانوروں جیسے ہیں یہ جانوروں جیسے ہیں بلحم ابل بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو انسان اپنے جسم کو اور اپنے عذاب کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا عبادت کا وظیفہ ادا نہیں کرتا اس نس سے قرآن سے وہ جانور نہیں جانور سے بستر ہے مجاہدہ کس چیز کا نام ہے خباب بھی ملاق رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا دعا کریں ان مشتقین کی ظلم و ستم کی حد ہو گئی مشکین بھی ظلم و ستم کی حد ہو گئی ذرا دعا کریں اللہ کی مدد کب آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صابت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے آپ کا چہرہ لال ہو گیا آپ فرمانے لگے کپا اس قدر اتنا جلدی بے سبرے ہو گئے اتنا جلد صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوڑ گیا حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو حالات کے تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکے ہیں تم پر وہ آفتیں مصیبتیں نہیں آئیں جو آفتیں اور مصیبتیں تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر آ چکی ہیں انہیں آرے کے ذریعے سے اسی طرح چیر دیا جاتا جس طرح کے لکڑی کو چیرا جاتا ہے انہیں لوہے کی کمیاں سے ان کے جسم لیکن سب بھی یہ چیزیں انہیں ایمان سے نہ روکتی مجادہ کس چیز کا نام ہے مجادہ اس ازم مصمم کا نام ہے جس کی وسیع صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اٹسامے کو کرتے ہوئے فرمایا لا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ کہ تمہیں مار مار کے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں تمہیں جلا کر راک کیوں نہ کر دیا جائے مجاہدہ کس چیز کا نام ہے مجاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبادت کا نام ہے کہ افلاخون آفدن شکورا اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود اللہ کی صدر عبادت کے پاؤں میں ورم آ جائے اور پوچھے جانے پہ فرمائے کہ افلاخون آپ دن شکورا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں مجاہدہ کس کا نام ہے مجاہدہ نبی کے شعبے شہادت کا نام ہے کہ غزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو دیکھنے لگے اور انگلی کو خطاب کر کے کہنے لگے وہ زمی تھی وہ بھی طبی لہ ہی ما مالخی تھی ہم تو آج اپنی جان ہتھیلی پرکھ کر آئے ہیں اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کے لیے اور تو ایک اردو اگر زخم ہو جائے تو بہت سی بڑی بات ہے مجاہدہ کس چیز کا نام ہے مجاہدہ امام و حال سننا امام احمد بن ابن ہم رحمہ اللہ موجلہ کی اس استقامت کا نام ہے جس نے کہ مامون جن مامون مامون جیسے سلطان وقت کو حج کر دیا تھا مامون جیسے سلطان وقت کو اپنے آگے جھکا دیا تھا امام سننا امام احمد ابن امبر رحمہ اللہ کی قربانیاں ان کا مجاہدہ کتاب و سنت کی حفاظت صحیح عصیبے اور صحیح منحص کی حفاظت میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے عظیمت اور قربانی کا ایک روشن ترین باب ہے امام احمد کے پرزن عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ اللہ بن امام کہ میرے والد سنا کرتا تھا کہ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے اللہ رحم کرے ابو الحسم پر اللہ ما اللہ مفرت فرمایا ابو کی عبداللہ اللہ فرما دے جو امام احمد کے بیٹے ہیں میں نے ابا سے پوچھا ابا جان یہ ابوالحیسم کون ہے یہ ابو کون ہے جس کی رحمت اور بخشش کی دعا آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں امام احمد نے فرمایا کہ بیٹا وہ ایک چور اور چاقو ہے ایک چور اور ڈاکو ہے عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان چور اور ڈاکو کے لیے آپ اس قدر دعائیں کر رہے چور اور ڈاکو کے لیے اس قدر دعائیں کرنا کیا معنی رکھتا ہے امام احمد نے فرمایا بیٹا تھا تو وہ چور مگر اس نے زندگی کا ایسا سبق مجھے وہ دے گیا کہ جسے میں داد میں حیات بلا نہیں سکتا عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا سبق نے دیا امام احمد فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے مامون کی پولس پکڑ کے لے جا رہی تھی مجھے ستانے کے لیے ادیتیں دینے کے لیے جیل میں بند کرنے کے لیے کوڑے مارنے کے لیے مجھے مامون کی پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی تو راستے میں اس نے مجھے روکایا رکا کے کہا احمد مجھے پہچانتے ہو احمد مجھے پہچانتے ہو میں وقت کا جانا مانا ڈاکو ابل حیثم ہوں وقت کا جانا مانا ڈاکو ابل ایسا احمد میرا معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے نزدیک مجرمین کی جو فہرست ہے اس میں سر فہرست میرا نام ہے اور احمد میں اتنا بڑا مجرم ہوں اتنی مرتبے سزا پا چکا ہوں کرتا ہوں چوری کرتا ہوں ڈکیتی کرتا ہوں اور مامون کی پولیس مجھے پکڑتی ہے مجھے سزا دیتی ہے پھر چھوٹ کر آتا ہوں پھر وہی حرکت کرتا ہوں پھر پکڑا گیا میں پھر مجھے کوڑے لگائے گئے پھر میں چھوٹ کر آیا پھر میں نے جو ہے چوری کی کہا, کہا احمد میں بارہ سزا پانے کے باوجود بارہ کوڑے کھانے کے باوجود آج تک میں نے یہ جرائم نہیں چھوڑے یہ گنا نہیں چھوڑے احمد میں تم سے کہنا چاہتا ہوں شیطان کے راستے میں میں نے اتنی کفاوت اور ثابت ختمی دکھائی ہے تم اللہ کے راستے میں ہو کہیں ایسا نہ ہو جاؤ میں نے شیتان کے راستے میں جو ہمت اور حوصلہ دکھایا ہے شیطان کے راستے میں جو استقامت دکھائی ہے اے احمد افسوس ہے تم پر اگر اتنی استقامت تم اللہ کے لیے نہ دکھا پاؤ تو امام احمد فرماتے ہیں واقعتن ہوا بھی یہی جب مامون کی درباری مامون کے جلات مجھ پر کوڑے برساتے تھے حوصلہ توڑ دینے والے کوڑے ہمت کو ہرا دینے والے کوڑے برساتے تھے تو میں ابو الحسن کے اس جملے کو یاد کر لیا کرتا تھا اس جملے کو یاد کرنے سے میرے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہمت پیدا ہوتی اور میرا نفس مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتا کہ ایک ڈاکو دنیا کے لیے جتنی قربانیاں دے سکتا ہے افسوس ہے احمد اگر تم اللہ کے لیے قربانیاں نہ دے سکو تو محترم بھائیو آج عید قربان اسی جائزہ کا موقع ہے اسی جائزہ کا موقع ہے ہمیں اور کو جائزہ لینا ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا مشقتیں برداشت کی ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں زندگی کے کتنے امتحانوں میں کامیاب ہوئے ہیں آج اسی جائزے کا موقع ہے یاد رکھنا دنیا کھونے کی جگہ ہے پانے کی جگہ نہیں آخرت میں اگر آپ پانا چاہتے ہیں دنیا میں کھونا پڑے گا آخرت میں اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں دنیا میں رونا پڑے گا آخرت کا آرام چاہتے ہیں دنیا میں تھکنا پڑے گا آخرت کی خوشیاں چاہتے ہیں تو دنیا میں غم برداشت کرنے پڑیں گے اسی کا نام مجاہدہ ہے اور یہی پیغام ہمیں عید قربان دیتی ہے اسی پیغام کو حاصل کرنے کے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی یہ جاننا چاہتا ہے کہ بندہ میرے لیے کیا تکلیفیں برداشت کرتا ہے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے آپ جانتے ہیں کہ سفر ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نازک تھا قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وغیرہ کے لیے مشکلات تھی کہیں جا کے غار میں چھپڑے دنوں کے مسلسل سفر کے بعد تھکے ماندے ڈرے سہمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اب سفر ہجرت مکے سے مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بڑا ہی آزمائش کا سفر تھا سوال یہ ہے جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت اس اللہ نے برا کا انتظام کیا کہ آن کی آن میں ایک رات میں اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان تک لے گیا آسمان سے واپس صبح تک اللہ لوٹا دیا کیا وہ اللہ ہجرت کے لیے ایسا انتظام نہیں کر سکتا اللہ اگر چاہتا تو آن کی آن میں نبی کو مکے سے اٹھا کر مدینے میں بیچ دیتا مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا کیوں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میری خاطر کتنا حوصلہ رکھتا ہے میری خاطر میری محبت کی خاطر میرے رضا و خوشنودی کی خاطر وہ کتنا خون بہاتا ہے کتنا پسینہ بہاتا ہے اور اپنے آپ کو کتنا تھکاتا ہے کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے چھیرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے عید قربا یہی پیغام ہمیں دیتی ہے ہم جانور کو جو ذبح کرتے ہیں جانور کی جو قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور اس کا خون کی کو اسی جذبے کی ضرورت ہے ہم اللہ سے یہ اقرار کریں فروردگارہ تیری خاطر تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر زندگی میں ہر ارمان اور ہر خواہش کی قربانی کریں گے اس احساس کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ قربانی دیں اور قربانی کرتے ہوئے آپ ان احساس اور مسائل کا بھی لحاظ رکھیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لئے دیئے ہیں اور آپ نے کہا قرآن نے کہا وَلَا تَأْق جانور زبا کرتے ہوئے. بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا نہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا نہ بولے اگر پڑھنا نام لے کر جانور کو ذبح کریں اور پھر اس موقع سے بہت سارے فصوے لوگوں کی زبانی سننے کو ملتے ہیں ذرا ان کا بھی خیال رکھنا کہ جانور کا فلا حصہ کھانا حرام ہے کپورے کھانا آرام ہے فلاں کھانا آرام ہے ایسے پتوں کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں جانور کی علازت اور نجاس کو چھوڑ کر جانور کے پورے حصے کو آپ کھا سکتے ہیں صحیح احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے کسی حصے کو مستثنا نہیں فرمایا حد تو یہ کہ خور جو کہ کھائی جانے والی چیز نہیں جانور کے پیر میں جو کھر ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے لو دو اگر کوئی شخص مجھے کھر کھانے کی دعوت دیتا ہے تو میں کھر کھانے کی دعوت بھی قبول کروں گا کھر جو کہ کھایا نہیں جاتا ہے ہمارے نبی اس کو کھانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر جانور کا فلا حصہ حرام ہے فلا حصہ حرام ہے یہ نبی شریعت پر جھوٹ ڈھڑنے کے مترادف ہوگا ایسے فصلوں پر ہر کس ہر کی توجہ نہ دیں اور پھر یہ غلطی جو عموماً کرتی ہے جانور کا چمڑا کسائی کو اور فطا کو اجرت کے طور پہ دیا جاتا ہے ہرگز ایسا نہ کریں جانور کے چمڑے غریبوں کو دیں مدارس کو دیں یتیموں کو دیں خود آپ کے اپنے علاقے میں مدرسے بارات المومنین وغیرہ موجود ہے آپ اپنے قربانی کے جانوروں کے چمڑے اس ادارے تک پہنچائیں رب عالمی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے پروردگار قربانی سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے صحیح معنوں میں وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے پروردگار ہماری عبادتوں اور ریاستوں کو قبول فرما پرور دگار ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو آسان فرما ہم میں سے جو لوگ مسائل میں کھرے ہوئے ہیں پرور ان کو مسائل سے نجات دے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے پرور ہم سب میں عمر کے ہر مرحلے کے لوگوں میں بچے ہو بوڑے اور جوان ہو مرد عورت ہو سب کو دیندار بنا دے اللہ تعالی نے کہا یا تینوں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہم میں سے جن کے رشتہ دار جو گزشتہ سال وغیرہ ہمارے ساتھ اور ہم رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سرو سنگت ان کی محفل فرمائے آمین و